اوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرحیم من حمده ونفقه ونفقه يحضی به اللہ من اکتباع رضوانه سبول السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ویحضیهم الى صغاف المستقیم اللہ, اللہ تعالی اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے منصا اس شخص کو یا ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں ہدایت کس چیز کی دیتا ہے سبولت سلامی سلامتی کے راستوں کی جو اس کی رضا مندی کی اس کی رضا کے پیچھے چلیں رضا مندی کی پیروی کریں ان کو اللہ تعالی اس نور و کتاب مبین کے ذریعے سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے وہ یو فری جون ظلمات علم اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے ہی اپنے حکم سے مستقین اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کل وضاحت تھی کہ نور اور کتاب مبین یہ ایک ہی چیز ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس نور و کتاب مبین کی طرف اشارہ کیا کہ اس نور اور اس کتاب مبین یعنی قرآن مجید فرقان شمیر کی وجہ سے اللہ تعالی ان لوگوں کو سلامتی والے راستے دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کریں اللہ کی رضا کے پیچھے چلیں اور جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی کریں پھر ان کو اس کے ذریعے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ گمراہ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے پہلے ستارے میں سورہ بخار میں اللہ سلحانہ ہوا تھا اعلیٰ نے فرمایا وَمَا بِهِ إِلَّا <الْفَاسِقِين> اس کے ذریعے اللہ بہت کو ہدایت دیتا ہے یہ حبیب ہی کثیرہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ بھی بہت سے لوگوں کو کرتا ہے ومایو دلو بھی ہی اللہ الفاصین اور گمراہ کرتا ہے صرف فاسقوں کو جو اللہ کے باغی نافرمان ہوتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت پانے کی بجائے وہ اور زیادہ گمراہیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اندھیرے کفر و شرف اور جہالت کے اور نور روشنی توحید کی ایمان کی و حضیم علا سراف مستقیم اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے پر ان کو چلائے رکھتا ہے لقد کا فر اللہ دینا کالو البتہ یا بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا کالو جنہوں نے کہا انسیحبن مریم کہ اللہ تعالی ہی مسیح ابن مریم ہے Hai, يملك من پھر فر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے ان اور مسیح ابن مریم اگر وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے وَأُمَّهُ اما ہو اور اس کی ماں کو وہ منفل اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مسیح عیسیٰ بن مریم اس کی والدہ مریم اور زمین میں موجود سب لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اللہ تعالیٰ سے مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کو کون بچانے والا ہے اللہ کے آگے کون اختیار رکھتا ہے کسی کا کوئی اختیار نہیں ولی اللہ ملک سماواتی اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے ماں بہینہ ہمارا اور اس کی بادشاہی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے سب اللہ کی ہے یا حلوکماں شاہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کذیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں پر کفر کا فتوا لگایا ہے جو اللہ اور مسیح نسیح بن بنوریم کو ایک سمجھتے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ صلاح تو سلا ایک ہی چیز ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ لوگ کافی پرانے زمانے میں یہ عقیدہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا تھا جس کو یاقوب کہا جاتا تھا یاقوب فرقہ تھا عیسائیوں کا وہ کہتے تھے اللہ اور عیسیٰ ایک عشے لیکن اس زمانے میں عیسائیوں کے جو تینوں فرقے ہیں موجودہ دور کے پروٹسٹنٹ کیتھولک اور آرتوڈیکس تینوں کا یہ یہ عقیدہ ہے تینوں یہ تشویش کے عقیدے کے حامل ہیں لیکن اس میں بھی ان کا اصل مقصد یہی ہے تشویش کے عقیدے میں کہ عیسی علیہ السلات و ہی اللہ تعالی ہیں یعنی اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں کرتے تو اس آئس میں اللہ خانہ و تعالیٰ نے ان صدقے کافر ہونے کا حکم لگایا ہے فتویٰ لگایا <تصفح> مسلمانوں میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگ تو پر ہی قائم ہیں لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں جو اللہ ہے وہی نبی ہے جو نبی ہے وہی اللہ ہے ایک کہنے والا کہتا ہے وہی جو غصہ یہ عرش تھا خدا ہو کر उतर پڑا ہے ندینے میں مستفیٰ ہو کر عرش پر مستفی تھا تو خدا اور ندینے میں اتر کر بن گیا مصطفیٰ وہی عقیدہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا لقد کفر اللہ دین کالو ان اللہ بن بڑھیا اور پھر صرف یہی یہ نہیں کہ نبی کو بلکہ اپنے ولیوں اور بزرگوں کو بھی مسلمانوں نے نام نہاد مسلمانوں نے خدا قرار دینا شروع کیا ہوا ہے یہ کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ نسے کوٹ میٹن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن پیر خریدن کو کہہ رہا ہے ظاہر میں پیر ہے حقیقت میں یہی اللہ ہے تو اس طرح کے گٹر قسم کے عقید عقید hmm. یہ آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں تو <coughs> یہ انتہائی کفریا اور شرکیہ فرمایا تھا نئی عملی کو من اللہ سیا ان سے پوچھیے کہہ دیجیے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ مریم کو اور زمین میں موجود سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کس کا اختیار کسی کا وقت نہیں چل یعنی اگر مسیح عیسا علیہ السلام و اسلام خدا ہوتے تو کم از کم خود کو اور اپنی والدہ کو تو بچا سکتے لیکن نہیں بچا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو فوت کر لیا اور ان کو بھی وقت منکرہ پر اللہ تعالیٰ فوت کرے گا دشمنوں سے یہودیوں سے بچ نہیں سکے اللہ تعالیٰ نے پھر آ ان کو اٹھا لیا تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خدا نہیں اور نہ ہی خدا کے دیتے ہیں بلکہ اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے ساری اللہ کی ملکیت ہے سب پہ اللہ کی بادشاہت ہے یخلکمایش ہاں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے آدم علیہ سلاق و کو اللہ تعالی نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرے اور عیسار سلاطلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا اب عیسار اصلاطلام کا بغیر باپ کا کے پیدا ہونا یہ عیسائیوں پر مشکل ہو گیا اسکال پیدا کر گیا ان کے دماغوں میں کہنے لگے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالی آدم علیہ سلاط والسلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر بنایا تھا تو عی علیہ السلام کی ماں تو پھر بھی تھی تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اللہ علیہ کدیز اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا نہیں بن جاتا یا خدا کا بیٹا نہیں بن جاتا جیسے آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہونے کے باوجود خدا نہیں احب نہیں بشر ہی ہے ابول بشر ہے تو عیشا نے السلام و السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا نہیں بن گئے نہ خدا کے بیٹے بن گئے وکالت یہ سارا اللہ واہب باہ یہ اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اس کے محبوب ہیں <القحضی> <فارم يعذبوكم بزنوبكم> پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں بش اور بلکہ تم اس میں سے ایک بشر ہو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ نے جس طرح باقی بشر پیدا کیے ہیں ویسے ہی تم بھی انہی میں سے ایک بشر ہو یب برونی میں وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے ولہ ملک عصل آبادی وبی وابینا ہوا اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب میں اللہ کی بادشاہی ہے اد مسیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت میں یہ حضول نثارا کی ایک اور گمراہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں بائبل میں آج تک اس قسم کی باتیں موجود ہیں اس طرح خروج میں ہے کہ خدا نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پروٹھا ہے اور پھر کی طرح استثناء میں لکھا ہے کہ تم خدا اپنے خدا کے سرزند ہو اور انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نصارا سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں اللہ کو باب اس طرح کی باتیں آج بھی موجود ہیں اگرچہ بعد یہ نصارہ وہ کہتے تھے کہ بیٹے سے مراد پیارا اور محبوب ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو بیٹے کا مانا وہ باپ بیٹے والا نہیں بلکہ مراد کہ جس طرح بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے ایسے ہی ہم بھی محبوب اور پیارے ہیں مگر بہرحال ان کا پھر بھی یہ فخر اور دوسروں پر برقری کا اظہار کہ ہم خاص حق کے مقرب اور اونچے سبق کے لوگ ہیں جیسے ہندوؤں میں برہمن ہیں وہ برہمن جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے خائف خاص حق والے اور مقرب اور اونچے درجے کے کہتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی کہ یہ بالکل غلط ہے اور پھر ساتھ ہی ایک چوٹ کی انہیں کہ اگر جیسے تم کہتے ہو یہ بات ٹھیک ہے عالیماضی کو کم بھی پھر تمہاری تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں ملتی ہے آزاد کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تم اللہ کے بڑے مقرب ہو بڑے پیارے ہو اللہ کے بیٹے ہو کیونکہ کوئی محبوب اپنے حبیب کو سزا نہیں دیتا محبت کا تقاضہ ہی ہے کہ اس کے گناہوں اور غزلوں سے سرتے نظر کی جائیں یہ خود کہا کرتے تھے نا جیسے کہ آپ پڑھ آئے ہیں لن تمسن ہم آگ میں نہیں جائیں گے مگر چند دن گنتی کے اپنے منہ سے کہتے تھے تو مانتے تھے کہ آگ میں جائیں گے اگر سے دعویٰ کرتے تھے کہ پھر نکل آئیں گے تو سوال تو یہ ہے کہ وہ چاندین بھی کیوں جاؤ گے اگر تم اللہ کے اتنے ہی خاص ہو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گمان جس کے سہارے تم جی رہے ہو یہ بالکل باطل ہے سراسر تم انسان ہو اللہ کا تم سے تعلق وہی ہے جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہوتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دے جسے چاہتا ہے نہ بخشے مئیشا مئیشا یہ اللہ تعالی کا قارون سب کے لیے برابر ہے آج مسلمان بھی ایسے ہیں کہتے ہیں جی ہم نبی کی امتی ہیں بڑے لاڈلے اور پیارے نبی کو اپنی امت بڑی پیاری تھی ہمیں نبی بخشوا لے گا جو مرضی کرتے رہے شفاعت کر دے گا لیکن شفاعت کی بھی جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی اس کے حق میں کی جائے گی شفاعت بھی اتنی عام نہیں ہوگی اور ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو عقیدت توحید پر قائم رہے اور مومن بنے رہے ایمان والے کے علاوہ اور کسی کو شفاہٹ نہیں ملے گی اور ایمان والا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بندہ تو حضر صالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے بیس اللہ کا حج کرے مال غنیمت میں سے مس ادا کرے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اللہ کی نادر کردہ کتابوں پر ایمان لائے تقدیر پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھے یہ گیارہ کام ہے یہ کرے گا تو مومن ہے اور مومن ہوگا تو اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی شفاط ابرا کہ جس کے نتیجے میں جو بھی مومن ہوگا بالآخر جہنم سے نکل آئے گا تو اس طرح کی فضول قسم کی امیدوں کے سہارے جینا وہ کہتے جی اللہ بڑا بخرو رہی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے انہ رحمتی سبقت وضابی میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی لی لی لی لیکن اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے آگا بھی اسی من ایشا میرا عذاب میں اس سے چاہوں تھی رحمتی شہید اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن ساتھ ہی کیا کہا ہے یہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو مجھ سے ڈرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں نبی امی پر ایمان لاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے وسیع رحمت ولی اللہ کو سناذاتی بل ارب اصمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ساری بادشاہ اللہ کے پاس ہے اسی کی طرف پھر کر جانا ہے یا اہل کتاب تمہارے پاس تمہارا رسول آیا ہے جو رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے انتخل کے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو ماں جا نا بشیرا نذیر ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تو قد جا تم بشیر تو یقیناً تمہارے پاس کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے عیسائی صلاحطل السلام کے بعد ایک مدت سے رسول نبیوں کی آمد کا سلسلہ منتظر ہو چکا تھا عیسا علیہ سلاۃ وسلام آخری نبی تھے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ سبھانا ہوا تھا امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغروض کیا سگن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار یا تمام لوگوں سے میں عیسا علیہ سلاک وسلام کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے وہ آخری نبی ہیں اور اس کے بعد مجھے نبوت ملی ہے میرے اور ان کے درمیان مجھ سے کہہرے وہ آخری تھے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں زیادہ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں اور ان کے حقدار ہوں بخاری کی یہ روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھ سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی عیسی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو سال کا وقفہ تھا صحیح بخاری میں ہے یہ روایت بھی اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محوس کر کے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں تو ہمیں کوئی آتا کوئی بتاتا کوئی ڈراتا خوشخبری دیتا سمجھاتا ہم مان جاتے ہم بھی اہراست پہ آ جاتے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محروس کیا کہ ما انتقل من بشیر والا ندی ہے کہ تم یہ نہ کہ ہمارے ما پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا عیشا علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا تو اس لیے کہا کہ تم افسوس کرتے کہ ہم رسولوں کے وقت میں ہوتے وہ ہماری تربیت کرتے ہم ان کی تربیت پاتے اب ایک مدت کے بعد تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی ہے تو اسے غنیمت جانو اللہ تعالیٰ قادر ہے اگر تم قبول نہیں کرو گے تو تم سے بہتر لوگ اللہ تعالیٰ لے آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ لوگوں نے جہاد کرنا پسند نہیں کیا ان کی قوم کے لوگوں نے جب انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کرو وہ انکاری ہو گئے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے ان کو محروم کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ہاتھ سے شام کا ملک اللہ تعالی نے پتہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ دربارے نفت کیا تم بشیر ندیر اب تمہارے پاس بشیر و ندیر آ گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا ایک بنیادی مقصد بھی واضح ہو گیا کہ عرصہ دراعت سے کسی ارالعظم پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالی کے حکام میں تغیر و تبدل ہو چکا تھا تحریف ہو چکی تھی حق و باطل میں امتیاز نہیں رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کو تحریف اور تغیر و تبدل کے بغیر لوگوں کے سامنے پیش کیا لوگوں کو حق سے روشناک کروایا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور ادر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب علماء وہ یہ فریدہ خار انجام دیتے ہیں علماء الانبیاء الاما وارا خطیا الاما وارا فط الانبیاء علماء انبیاء کے بارے اور یہ وارث ان کا کام کیا ہے نبی والا مشن اور اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا نہ قرآن میں نہ حدیث میں وہی کو اللہ نے محفوظ کر دیا قرآن بھی جیسے ناول ہوا تھا مینو محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی پہلے دن سے آج تک من و ان ویسے کے ویسے محفوظ لوگ اس میں در کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے بارے میں بھی حدیث کے بارے میں بھی لیکن امت کے جو علماء ہیں وہ اس کو ایسے حق کو ممتاز کر دیتے ہیں باطل سے جیسے مکھن سے بال نچا جاتا حق اور باتر جیسے پہلے خست مست ہو گیا تھا آپ نہیں کہا کہتے ہیں جی حدیثی تو ضعیف بھی ہیں تو پھر کیا کریں تو ضعیف ہیں تو ان کو چھوڑ دو خلط مست کام تو تب ہوتا ہے جب کڑے اور کھوٹے کا فرق پتہ نہ چلے جب پتا چلتا ہے یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شہر محسوس ہے اگر ایک نمبر دو نمبر چیز کا فرق مٹ جائے پھر کام خراب ہوتا ہے بنانے والوں نے تو قرآن بھی بنایا ہے چالیس پاروں والی بھی ایک مخلوق ہے جو کہتی ہے کہ سورت حزاب سورت باتارا سے بھی زیادہ لمبی تھی قبول کیا امت نے پٹا لیا اس کو لوگوں نے صورتیں بنائی ہیں اس طرح فصل فصول کتاب فیس بات کی تحری کتاب رب ارباب میں چوسی نے دکھا وہ سورت نورین اس نے بنائی ہے اور بھی کئی اس طرح کی باتیں کہ یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے شاید مت نے قبول نہیں کیا وہ کچھ سالوں پہلے الفرقار الحق کے نام سے ایک امریکہ میں رہنے والا جو فلسطینی تھا اس نے وہ اختیار کیا اسی صورتوں پر مستقبل نیا قرآن الفر الحق کے نام قبول کیا بودھا. ایسے حملے تو قرآن پر بھی لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں موری نے بھی کچھ کلام لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں نے بنایا ہے اسے چوری کر کے جوید احمد رام نے کہا جی یہ میں نے بنایا ہے دیکھو قرآن کی کلا کا کلام ہے اللہ نے کہا ہے قرآن جیسا کوئی نہیں بنا سکتا انتہائی بے ڈھگی قسم کی بات اس کی اور آج وہی جیمزی بڑا سکالر بنا تو بہرحال قرآن پر بھی اس طرح کے ہمرے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے حدیث پر کرنے کی کوشش بھی کی حدیثیں بھی گھڑی ہیں لیکن گھڑی ہوئی حدیثوں کو بھی علمت نے رد کر دیا گھڑے ہوئے قرآن کو بھی علمت نے رد کر دیا اور اللہ کی طرف سے ناگر کردہ جو وہی ہے چاہے قرآن کی شکل میں ہے چاہے حدیث کی شکل میں ہے وہ ساری کی ساری محفوظ و مخصوم ہے <تصفح>